والله جعل لكم مما خلق ظنانا وجعل لكم من الجبال أفنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين نعمت اللہ و اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں واریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بجائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرب سے محفوظ رکھیں اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرم بنو اور اگر یہ لوگ اعراز کریں تو اے کا تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے یہ خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ہیں. وَيَوْمَ مِن كُلِّ أُمَّتٍ ثُمَّ لَا لِلَّذِينَ تَفَوْ وَلَا هُمْ ہیں وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون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 الذين كفروا والصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا هؤلاء وَنَزَّلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِكُلِّ شَيْئٍ <لِلْمُسْلِمِين> جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر آزاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے اور ایٹ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 اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور جب خدا سے عہد واسط کرو تو اس کو پورا کرو اور کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے وَلَا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرباب الأمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وشا اللہ وس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کا تھا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا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 وضاحت نا مکے میں ایک دیوانی عورت سارا دن بڑی محنت سے سوت کاٹتی تھی پھر اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی قسم توڑنے والوں کو اس عورت سے تصویر دی گئی ہے کہ عہد کو توڑنا اعمال کی بربادی ہے وَلَا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 ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من زكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيجنه حياة طيبة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 مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ونزله روح القدس من ربك بالحق ليصبك الذين آمنوا وهدى ومشرى للمسلمين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 حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہاری پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نادل ہوئے ہیں تاکہ یہ قرآن مومن کو ثابت قدم رکھیں اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو آدمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے وضاحت یقول مشرقین مکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تان دیتے تھے کہ رومی غلام یا آشیش طورا تو انجیل کا عالم ہے وہی ان کو پہلے انبیاء کے واقعات بتاتا ہے اور عبارتیں برا کر دیتا ہے حالانکہ وہ عدمی تھا اور جو اچھی طرح عربی نہیں بول سکتا تھا قرآن جیسی فصیح و بری کلام وہ کیسے تیار کر سکتا تھا نبی آیا تل کا دونوں یہ لوگ خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو خدا ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے اداب عالم ہے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 بس خدا نے جو تم کو حلال طیب دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو <سؤال>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 مگر اس کے بدلے ان کو آزاد علیم بہت ہوگا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 خدا نے ان کو بل کیا تھا اور اپنی سی داہ پر چلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آفرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے <تصفيق> وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿25﴾ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعلم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 ونسيب خوب واقف هو وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تقف في ضيق مما ينكرون ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون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 سورة بني إسرائيل مكية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لدريه من آياتنا إنه هو السميع المصير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 رجب کی ستائیسویں رات کو معراج ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس دکھایا پھر ساتوں آسمان اور جنت و دوز کی سیر کرائی یہ معراج جسمانی تھا اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو کفار مکہ اعتراض نہ کرتے اس آسمانی سفر میں شدرت المنتہا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا جس میں پنج گانہ نماز کا عظیم تحفہ ملا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتفزوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے وضاحت لطف سد الفل اور ضمرتیں پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے فساد یہ تھا کہ انہوں نے حضرت شاعیہ کو قتل کیا یا حضرت ارمیاح کو قید کیا اور دوسری مرتبہ فساد یہ کیا کہ بادشاہ ہیر دیس نے اپنی معشوبہ کے مطالبہ پر حضرت یحییٰ کو قتل کیا اور پھر بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا فإذا جاء وعد أولاهما بعسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان بعذا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا تم افسن تم نے پشچ پہلے بارے کا وقت آیا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 جس نے یہودیوں کے قتل عام کے بعد تورات کو بھی جلا دیا اور ستر ہزار یہودی قید کر کے لے گیا سمرمل کرتا علی سو سال کے بعد بنی اسرائیل کو پھر عروج حاصل ہوا جب بخت نصر ختم ہو چکا تھا فعدہ جا ابا عدال یہاں رومی مراد ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا یہودیوں کو قتل اور قید کیا اور باقی لوگ کیسرے روم کی رایت بن کر رہے حَصِيرًا امید ہے کہ تمہارا پروتار تم برہم کرے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 یعنی <عُدنا> قتل اور قید ہوگی اور جلاوت یا جزیہ کی ضلع برداشت کرنی پڑے گی چنانچہ بنی اور بنیر وغیرہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں یہی سزا ملی دہ بال خیت سارولا فغلا من ربكم عدد السنين والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ آئی تَفْصِيلًا اور انسان جس طرح جلدی سے بھلا مانتے ہیں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 و دول انسان بر دعا آ خیر انسان جس طرح خیر کی دعائیں کرتا ہے اسی طرح گھبرا کر بد دعا کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ جلد باز ہے لیکن انسان کو گھبرانے کی بجائے دن اور رات کا نظام دیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ دن یا رات نہیں رہتی اس عدل بدن میں حکمتیں ہیں اسی طرح اپنے حالات پر گھبرانا نہیں چاہیے ہمارے خیر کی کوشش کرو گے تو انجام اچھا ہوگا کتاب کفا بن افسل یو اليوم کا حساب منی تدا فنسی اور ہم نے ہر انسان کے امان کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے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 وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا هُطَائِرَهُ فِي عُنْقِ طائر مراد قسمت ہے خشقسمتی یا بدقسمتی کہیں باہر سے نہیں آتی انسان کی اپنی گربن میں لٹکی ہوئی ہے گریبان میں اُن ڈالنے سے نظر آ سکتا ہے کہ میری سوچ اور میری چال صحیح ہے یا غلط پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وَمَا كُنَّا مُعَزْدِبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللہ تعالیٰ پہلے عذاب نہیں کرتا بلکہ اپنے رسول بھیج کر حق کا راستہ بتاتا ہے اس اتمام حجت کے بعد انکار کرنے والوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بدی کے شعور سے پہلے ہی فوت ہونے والے بچوں کو عذاب نہیں ہوگا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 اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کی ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر معمول کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے پھر اس پر آزاد کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کی گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے وضاحت وَإِذَا عَرَدْنَا أَن لِكَ یعنی بنا پر تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد عام لوگوں کے گناہ نہیں ہوتے بلکہ خوشحال اور ذمہ دار لوگوں کی بدمعاشیوں اور بے انصافیوں کی وجہ سے قومی تباہ ہوتی ہے عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يشلها مظلوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كُلًا نُمِدُّهَا أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَأَخِرَةُ ولا أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا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 درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ منامتے سن کر اور بے بےکس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے وزاحت من الا امن اس جہان میں طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو رزق ملتا ہے اور مستی امتحان کی بنا پر امیر و غریب کا فرق بھی رکھا گیا ہے اسی طرح قیامت کو نیک و بد کا فرق ہوگا نیک لوگ بہت ہی اونچے درجے میں ہوں گے اس لیے طلب دنیا کی بجائے طلب آخرت کی فکر ہونی چاہیے فتح مضموم مخضور اور اگر اس حقیر دنیا کی مرادیں پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور سے فریادیں کرنے لگے تو قیامت کو انتہائی رسوائی ہوگی اور سب سہارے ساتھ چھوڑ دیں گے فقد الله ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما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 جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار دگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجنے والوں کو بخش دینے والا ہے. كَفُورًا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 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ورن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرب في القتل إنه كان منصورا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 اوف القئی نہم كَانَ عَنْهُ مست اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریقے سے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 کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوانی سے ضرور باز برس ہو گئی ورا تم سکھل انفری قلعہ کلو کا کالا سیو ہوا کا مکوہ اوہ ان کا من حکما اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل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 مشرکو کیا تمہاری پروردگار نے تم کو تو لڑکے دی اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی ناماقول بات کہتے ہو وَلَقَدْ صرفنا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ما من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحه إنه كان حليما غفوراً. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مگر وہ اس سے اور بگت جاتے ہیں کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مال کے عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے وہ پاک ہیں اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مغلقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بردبار اور غفار ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُخْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُغْرًا وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده هو الله لا نفورا جب تم قرآن پڑ... پڑا کرتے ہو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 قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فسينغذون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا و إلا إلا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر وہ سیدھا ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر ناؤ پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو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 وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدبا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم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 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محزورا.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 یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے بِالْآيَاتِ إِلَّا, إلا تخیفہ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الَّتِي إِلَّا کام فوائز اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا.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 فثم تنى كل نگهبان لا पाओ ام يعيدكم فيه طره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بباب فرط صم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعماقه وفي الآخرة أعماق أضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره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 تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بچلا دینے تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور وَإن كادون من الارض منها اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف بائل ہونے ہی لگے تھے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 وقو مدخل صدق و مخرج صدق و من اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر اصل مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا مجر حضور ملائے کا ہے اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو یہ شبخیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیے